خبر حاصلات یہ پورا ہاتھ اعلی حضرت نے ہیں when be tahaz yakata todi zade fikate fas zaba wa hadihi ladilat ilsa sada wa ruma afraze kana maravi sabasana dana yo kate aur jibril binti maris kana habu mun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba ba is taun zaad raajim jemaan kaun bina le kaun ghair hain bada na dikha le kar maqsad jitna saruf hamid nagali fagarat islaat kare دا واقعا تریزا ذکر دریم زداش ذکر کئی مجھے ذکر کڑی ہو دا پارز سبوب تا شراد بزوری تا بید بزوری یہ شراد بزوری بید بزوری سیدہ لیکن اگر دریم قص آگا آگا اگر خرط تو وہ آگانے پوابس سر تو ذکر کڑی ہو چیزا اگرام سلے چاہتا ہو بیجزت ہو چیزا رکھر چاہتا تو دینزا ذکر مقصد دار تو داوید تفصیل دکر کڑی نقصان فرحان امام احمد الرحمت رضی اللہ عنہ کے ارشاد رب العالمین دے ذبی نے پدماں عظیم سامان اندیکو سان رہو تے امام شفیع احمد رضی اللہ عنہ کے چہرے دار شیب سے بیانی ہی پدماں کا رب العالمین دے خدا کو پانے ورکو کے چہرے میں پد راہ ہی ناتکی دی عامل دے ختمہِ لازم دے زمان چکم مصان راو سفا ہوئی زندگی لادریم دے ذکر کی, کی دیم ساری زفارت کی تصورت و منطقہ کی فغرد اسلاح کرنگی دے فغرد فساد و منطقہ لاجنگ جو مقصد فسادی مصلاحی دا واقع دنگی چیزا جائز دا ذکر دا اگر تم ہوگئے چیزی آجیب او الحبق السجیر مقایم که اتویس ورکلاسا شاید دے آگر تے نقصان ہوا دیسے نقصان کراؤ سامان پلا دی ذرا درگمال قومین دی غیرتی مکان فی ذارک صلاح لهم اور پس تسف غیر فاصلات بحزر جلا جائے دی ردا واقع کی گئی مکی تشوید اور بولیا تاں نہ رنگ منے تاں ودا نو سو بندن کی ادری سوڑی تاں نہ ودا تاں منے تاں نو رانا دینا دل نہ نمرا ہن ناریے سے لالو کرن کربے نہ کلا دے بلا غار میں جمال کا خطہ اور غار میں درکنا جب لے ان کا وقت علی مقابلہ جام نیازن حضور عامر انتمہ تو چلے تنیلے بھو اور اللہ کے حالے اتنا جانتا بنے تا کا تو کا میں علماء کا کانفرنس تو ہو جا تمام ہمیں عارف کے جا میں واکران اتیا ان کے سی جاتا وقتیہ دی نور محمد سما بابا رجلا برا سما بابا رجلا لا منا تنیدی تو منا ابدا ابدا جا جا دیما ایک گڑے جا نے تا اتلا تنیدی بابا ہتا ربیہ دنیا دا سنگاری بابا نے جتا جتا کلاں لاکا منی دی جا کلا دی اللہ تکلا ولا صفت خاتمہ ای لا گئی پکم تو بیننے تے لا منا با انی با اور دین فرمان کا داملا کلا تین ہے ارے چلے فرادیمان فرمان دل <سؤال> اگر پتہ جماعت میں بکرے مراتا بجانی بکرے چپل <سؤال> بکرے لہلا دار نکل لہلا دار بس بکرے فرادے بکرے چپل اولاد اللہ کی دیتہ بکرے اگے لاؤ بینک والے منی با گزار کے چراوندی کے فارمنا باقیہ کے اندا تو کر لو انوں نہ سدا جیں سے لا تو فاردا سلاخ دامیوں کل دے اور فرمایا ابا غیث نے کہا کہ میں ہے اور بعد میں نماز کا نبہ قدہ وصول دینار جمعۃ الحجاء کا ان کی کتاب غیث میں نے کی ہے میں کوشش کرما جمعہ قران میں ہے تو دارے چلے گئے لا ابا غیث ائے گم تحف ملاقات النصرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کراد نماز میں نام ہے تمام راجم نے ضرور اجازت تقریبا جو باخبارات حکم دا, دا ابن نبی نے صدا تھا فر صاحب ابن نبی نے سلام دیے وارد عدالت باخبارات حکمدار نے کہتے راجی دریم و مذارات و مغارات کے صاحب سرورم و مامرات و مامور صاحب حضور صاحب اور تقریرہ پر ست رکیے تاکہ علی کی رات میں پرامت سے در دیں وجواز دے مذارات اگے کے در دیں وجواز دے تو ہم عامر و مامرا عبارت دا اللغت دا اہل مدینوں کی دا مقابل دا دا. مساقات دا اطلاق لمعاملی لازیح مقابل دا غیر معملت دا غیر مصاقات دا غیر دا دنی اجزاس دا دا اول جسد مناسبت دا چلے دا مصود فضلی سوا وہاں تیار کی دا دا دا اول جسد مناسبت بابا قاف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق بے تو صدقہ ککل جایا جمعہ تنفیذ مکہ میں ناشو حدیث تو تو تو ہو تو سے تو وہ چارہ تو ابو داؤد کی روایت سے صحیح لے اور سورہ الکہف ترمذی بخاری سے صدقۃ بیاسیہ بہا جو شروع چلا ہوا باقی کوئی جدا صحیح نہیں دے زکاۃ کو صدقہ پر برآورے تو تغلیظ ضرورت ہے تو صدقۃ نبی منافیاسیہ تو صدقہ کا باب برآورے اصل زمان شروع سے چلا ہوا اصل من اس کا زور ہے ولیکن یون فکو سمراتوہو نسیاب قدید رہا دیا جیسے صدوق و مرد و مصدق بس سمراتوہو ولیکن یون فکو سمراتوہو او کاف اسحابوں اس دیو جنہوں نے کہا داغی کو سمراتو با ان خواب کیدو مجھے شروع اس محبوظو ولیکن امام حب و حانی و مصدق مدارشاہ او اسم کہا اسل محبوظو مبد و آخم کیوئی او داغی پاگا امتر متصدق او تصدق قبیدامک تذکرہ کو کمر درو پتہ نے شروع سماری دادو اول کی تر سریا قابو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یا زمانہ طلب کرنا درہون مالک نند دنیا زمانہ نبی اور قالوا قال قالوا معنا بیتلا صد سے باقی رہ جاؤ صدا اس بات قالوا بلوا نا المسلمین ما فتاك کرت الا قسمتها کلیر سلیم سنما لال مارے پگا کرے او ک نرم کر کو ما بین فانی می ابا کو صرف کلہ گما میں تمجاہدینے کی داوری لہذ دی سوچنے میرے سامنے سم کرے تو خبر مجاہد او مالی حصد دار ترچی سیوا داراں کرماں اسوہاب دا منگول فتح چلو جن کا سامنے منزل حضور سے ترتیب قرار دے مجاہد دی مالی اب اگے انکار کر دے نا اگے موکوف کرے گا بدل پہ کہ خود جاؤ بے اعتماد رہو اور یہ دافش کو لو الا مترك ان لا مثله اذا ليوبه کو تيزنی ضد با کرے مسلمانان جب تک دو جمرہ نہ ہو تا غزمی کو کو قردوری علاج بھی کرے ہو دعوے متลาดوا با مسلمانان تو سمینا اور دعوے پیش کرے میرے سینی مسلمانان معلوم پتہ کرے کہ انرم مگروا مات سویر درمیان مساتر بھی جہانمین سوچنے بھی سم تفنگ کروں کہو نہیں سکےبہ ان اس میں رہانے تبل کر کرے اللہ علیہ وسلم اس طرح کے لئے من قولی مالکی کم حاصل شدی کافرنا ان وطن اغبا قنبت کردیو و تقسیمی کی مجاہدین بانی اتباقی ازمکی تکلا ان وطن حاصل شدی کپارنا ازمکی حال سرنگید میں ہم شایدی رحمت اللہ یقصا مور لکم ایک صورت سال تقسیمی کی لگا نور غنائم تقسیمی کی گڑا وزاق سبایا مجاہدین بانی کم اتبا اور بعضوں کا صدر اعظم معالج رحمت ہے یو کا کو سماکما نذم سے مگ موقف رہے وہ کے راج پہ گئی چھا غبراج بیت المال تھا ان کو دریمہ ذمۃ ما بان بنا یہ کہ یو کو سے دارالنما اوی ذی مسری تپ اسرائیل دی ما امام صاحب تقسیم گانا غالبین کے بارے درسمے اس امام صاحب موقف سے مگ موقف دی تا وہ سنت دارائے ایل ایران ہی ماں کا تراث معلوم تھا سے واض اعراض کی بیت آئی بارے تیرا جو کو دے تقسیم کر نے نذر دین جو صاحب شو در خراد و ارض الخراط نفس بھی کی تر سے کہے جو غلی و مواظب جن سے بیاسن علامہ تاسر علی صفا سے اور اس ابو مسلمانان میں تم اپ میرے لے گئی جو رضی اللہ السلام صاحب ذکر ہے کچھ تقسیم نکرے ہو فراز میں کہو کہ ابو اسراء محمود فاضل ومزارعۃهم رزق تقانی مزارعين وسائقین مقرزو رضاد صاحب ذکرہ ناز میں کہ نکرے ہو قابل ثلاث کہو کو کہو ابو سائجو کہو رضاد والا ازاد صاحب بجال عثمان اواز صاحب تو فرات معلقه دو دو دو دو دو دو من احیاء ارضن مواتم چاچی احیاء وقلات ازمکی منی دامتقند محیدہ اوکنو تفصیل دی موات ازمکی تطویر دی کی احیاء وقلات ازمکی موات ازمکا حقام ازمکا غیر مملوکا غیر آبادا جلی چاہیت قدیب آئی دیو غیر مملوکا غیر آبادا احیاء ازمکی احیاء را دی یا داوود نے دھیان دے پسپین کرنی ونی پو کری حیا بجے سلاجی پیغمبر سلام ہوا کا غیر مملوک ازم کا جو چال آیا حیا او کا پسرسن اسرا اباد کر اپ اور ترن سن دا ندن شرم تتن پریز جواب حضرت کا صاحبین امام شابی امام مالک اے پریز جواب حضرت پریز مکتن کا اگا دو قریب ہوی کہ من یار اردن فلہو اگر دشار سن سن سن من عمر اردم لیسا تحریر حق حد بھی امام مالک رحمت رائی رح رح رح دا, دا بائید و دقریب پر قیل خریب پر ایز ان دیماغوزرستان بائید و دیب ایز ان دیماغوزرستان امام مالک رحمت رائی مقتدقا قرد کیل احیا بدون دیز ان دیماغوزرستان دقریب پر ایز ان دیوی بنا پرواہ نہ لے سر المرئ لما تاب دي نفسي ما من شيء سديد فاراغم زر حواسي امام ترزاوی زم دراتنا حسدا ظلم کے تھوڑے قبضے کو پائے مسلمانان نے جہاد نے اپنا کو پای ذریعہ نکلو بہت ضرورت مسلمانوں کے راضی نہ ل حقیقت کے زمانے کلمات تدی لازم کی جزا داری بہت ضرورت کی جزا داری کو تھو تھو قبضے کرنے زندگی نور مال غنیمت تقسیم حوالد امیر تھا فکل رائے جتود غنیمت شیخلی لابتا زہبہ بھی لیکی حرام تھے دار کی دام پر قصدی میں تناکلی دام پر قصدی ادارہ امیر رائے دائی امام تھا ان کمروات چین مطبت میں مقیتی فلی خیزبانی ولی آدوار احیاء علیون کی عرض الخلاقہ و غیر آباد کی ملکوفہ اثر حبوں بڑے ور. وقال امر من احيا امر الاقال كما احيا الارض ميتتن فادام ورخورات من الدين ذلك خلاف ذاتمك الاشاء ہوئی میں تو تنغیر ابدا ويهنه ناول وحيشلا ويرى عن امر بن عوف عن النبي صلى الله وسلم امر دارات مریدی وقال في غير حتم من خدا کہ حق سليمان ان سابقيت للمسلمان نہیں بس مسلمان ہوا اگر کبا دنا خدا یہ عبد تمد شری اگر سُنجے کہ سران فوج کو بیمار بٹوان مٹوان دے ذات سی ادا سینہ او کا غیر حقوں سے میں تے دے حقوں سے ملوان دے سالع عذل ظالم دی علایہ تے ظالم دی یہاں پر لے زل اصل ذات بلا خاص ذیلت نہیں کی گئی اور مراد نے تصرف دے تو تصرف ظالم نہیں ظالم کو متصری تھی نظر تو کہ جے یا حد مذاق مجارب سے موصوف کی نے ذیع رکن عالم میں جس نے دار با تعاون تو سب کے ظالم یہ حق میرے پتہ سرکار مراد کہا تو یا ظالمین قائل نسبت دلابین تام ذکر دینا لے درام خلذن میں جس نے دارت تصور ظالمانہ کاری کا حق حضور عالم جا بطلب کر فرنمے میں کہ اس میں کرنے دیا بار حقانے کرنے چے دعوے جماعت کی وہنی موجودگی تھی جماعت موجود ذابت سرق ظالمانہ سبب استقامت کے دل حامل ہے کو مذاق مذاق فضیلت گزار ليت العرق الظالمين نتصرد العلم ظارف های کہ حق اور واقعیاں جانب ہیں نريت صل الله تعالی و علی تکنا یوم جنا تکنا لزنا بدلنا یجبر محمد بن عبد امام علی صل الله تعالی و علی تمام نریت صل الله تعالی و علی کتابه بالمثل امر احیا دار احیا امر امر جاءت بعد ذلک امر لا صلاح دل مملوک ہے اور غیر مملوک ہے لہذا معنی دارا ہے لے سیادی لے سیادی لے وہاں حق بھی چاہر چانوہا اور پر حدیث کو پیابا لگا ظلن کردی وہاں حق بھی اندازہ معمر اب آدھون کی علاقات میں فجمانی اور وہاں قضاء بھی وہاں مارکے صلاح بھی احمد یا شلافتی بابا بی حددنا تدائبت حدددنا اسماعیل بی حدددنا دادا بنا ترجمونا ہر دا مراقوبت دے حدیث صاحبہ قبف صدا اگر ازمک مرافق تو بزدینہ ورن کو محطب مراہو نیقا کو ندہاقی احیاء کرتا ہے لیکن احراز کرتا ہے باہرہ دموات ازمک آورا چلائی احیاء سیدہ جاگا غیر مبلک کے آباد ہے اور غیر دمرافق تو بزدینہ نہیں ان دمرافق تو بزدینہ ورن کو بزدینہ ورن کو محطب پر اسم تکمک تطب زاد الگو گلدگی بھی کو برعا مانوتے زید تداری احیاف زوکینا سینہ لگا اپنے ادی مقام کے لازم ہو معرضو بذل حلیفہ نبی معلوم ہے کہ نبی السلام نے یہ احیا تجاذہ تھا سنوں کرے بذیل حفظنا صبر دی اور ادا تھا لگا تھا سنیں مالیم جافرین ہم دم میں پڑھان دوریں انا نريت انا نريت قال الله قال يا وجوه ما را تدري تدري الله بابا بتو دي كده مدينه سر ذو بابا زيد رضول كي تاريخ ذو قابله ذو ذل حلقه ابن الوالي فقيل له ان قبل بطل مبارك تفكرا منذ وقت انا غادي نطلع غادي مرابطنا ديال حذيل داو مقام مرابطه ديال بن زيند ذو جديد احياء سيدنا الذي یتا یتا ہران مارا جل اللہ دا جماعت جمعات دے علامات ہیں نام میرے وجہ درجی بدل والی میں نہ ہوا سر بناں ثواب ہیں نداری کی اندرا ثواب ہیں دے ہو میں اندرا ثواب ہیں جماعت مسجد کبیر کے اور ثواب ہیں نداری کے اور مسجد کو <sven tweeting> بابا نجاقل رب اللہ یوکی رگم آخر رکل اللہ خلانہ کی رجل معلوم فرما اللہ ترازیم ازاقاو رب اللہ عزتنا چکوئی معلوم قسم کی بریدون تازونا ما قررک اللہ حضیث کہوما ما نشاہ رکھ رہے دے وہ بازی انفاظ رکی دائی ایمان بخالی کو نقیب سے جمل کی بازی انفاظ رویت سے اشارہ پر چاہاں اللہ تعالی ترگئی ولم اپنے جنال محجنی معلوم ذکردے کی رفوما اللہ ترازیم دن پرشکی جاجر مجھول سا مزارت نواد لی دین داجر ضروری دے تم پسانچی دین داجر ضروری دا بیان دمدیر دے جی کو محجید کی را دی بیان دمدیر مزارت ندے بلکہ دا بیان جواب دے ما قالت یہ ہو نتا تر جنبیر سم خیبر خواب ہے کو ارادہ اکرد شڑ رو دا گیچزی تا گویر تزر خواب پرشکو تا گواری ذمہ داری تاثر ہی کہ من فرین حکومت نے ذمہ داری کا ان مثال پر کوئی ممانعت نہیں نبی جیسا ذکر ہوا ساتوں گان پر اپ نے جواب دے دیا اس بار مجلہ بیان وزیر مصاراحت نے کہ مدوم مدوی باند اور ایمانسہ وسن نام وضاحت ہوئی یہ بخار علاج مقاصم نہیں لگوار کے درام میں نکل ہوئی جاری جواب ہے دا جواب مے باد وزیر مصاراحت من بشنا من برین دن امدرزم دارکو رب نبیل سنجوابا ہم نکر روکم ماں دارکم اللہ یا محانا شاہ لچنا بیان دا, دا مدین مزارتے او کچھ رضا بیان چھے نحناز اگر کیشی جی وزاکنشی بیدون دا ذکر دا جانم تاین محمود پسند کانے پسندے واحد بار اور اتا جانا عمر نے بتا تھا داتا صدر نے سلامات تکنا مذاکرنا اور برے نام نہیں ہمارا قرہ کر اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرہ کرنا کرنا اور برے میں مجھے لائ بحدا نہیں کرنا پڑھانا بنا نہیں ہمارا انا عمر نے خطا ہوئی جو ہے جی تو مسلمان نہیں تحری ملے گا بلکہ یہ وہ مسلمان نے گجرات اگلی جسے بیاس اثر ہوئے روایت نہ محمود تہذیب بالمواصاف ذمبا اور دیوبارہ پر اثر لچتا نہیں تا ادلمنا بنا بنا پر بھی منظور کلا بنا ہے تمہارے درواد جواب کے جواب معنی ہوا درواد نہیں درواد نے محمود کو تہذیب بالمحاضات داوا نے قال تر زمینا دیو جا خون واตรา ظاہر میں دے پیچھے دا میں ذکر مقصودیاری تکرا مو میں نے پرواہ نہ بدوتے اگر کر یہ کلام ہے یہی وہی قران ام میں وہی عربی ذات نہ کر کہیں کر وہ صفر بن ہوئی کر بھی زہاب جہل کہ کر بھی زہاب و مرگی تکرا مو بدوتے اگر یہ بند پرواہ جنا استرا ذکر گئی میں نے جو نے مراد سے سن دو حوالہ رسول کا حوالہ ہے اور حوالہ رسول کا کلامات کا حوالہ ہے مناظر تو تکو اس کو اس کو اسرا لازم کو تو کوئی تاک نہ کرو سوق کو بند تھا سبوں کو واجب تھا منہ صدا کرو یہ جارہ اور کہو سمجھا اجارہ سر کرنے یہ جارہ اور کہو بنی سرکار اعلی اعلی رمي والال اوسق من التمر والشيرو یہ جارہ اور من التمر والشيرین اور ضرور نارور یا انذا بعد او كتبت القالات فرد دس مكور انذا كما انذا انزرعوها او ازرعوها ساتي دوچودي تابع او دے دري سورت ذی کہ ر اسراوها پپن او کرے یہو سرت او ازرعوها یا ولے کہیدہ فقرلوا سحب من حدان وری حدان تو جوز ذی کہ نے کہ یا پپن او کرے تو سرت یہ ازرعوها ورقات الزراعت بر چاہتا منی ذاتی بحث ہے اب بدل نہیں یا بند کے دے دے رہے ہیں بالکل سارے ادا امر نے ندوتے اذرعوها بکرے کرے او اذرعوها یاور کوئی حضور المسلمانات رضی اللہ تفارمانا 하다 زماندار او امسکوها کے دے دے لا انہیں میں کہ تا درافے کو تو سمیا سماں نہیں میں منو سماں کا داغدار ندکھی ناجس بل بلکہ <تصفح> ورگی بے دوندوار جوجرتنا تین لگا کام کذا نے کہی نقصان ہم سے کشر ہوگی ور میں مقصد دار جلدر کی بے ہجرتن فلا امر ندودے وقال الذين يظنون انهم قد تموا دعنا ما يا انا جنتا انا به رادہ کلو کلو سے مانتے اور ہرن مجادر اور جل کوئی بتایا یہ کریاے ور کی اور تم مسلمان تہ بلا مقصدی تحدید اور سلام کی پیدا و بکر کا زمانہ کی ادعو مرد رنہو اور فاول <سؤال> خلافت تمارک تمامے کی حدیر ارمائی جگہ نکل سنی جگہ شد آگا سے سبب اگر اگر اسی لگا پا زمانہ کی دنہو ارکا ہو رہا دنکل آگے جگہ نکل فاول خلافت اندامارت تمارک زمانہ کی ادعو حدیث رہو رسید دراف ابن خجید نے کمانا بارشی این نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحان قرآہ المظہار من قید عبد. ا لخیز دوبارہ راوی نے حدیث توضاحت فرمایا نہی وزم سراڑ اور سرہو تو پوسو کہ تصدیق کر کے پوسو تو کا دنیا میں بڑا راوی ہے نا فقال الراوی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قران وسائن متلقن مرکہ نبی نے سمجھ گرات اس میں کہ نا فقال الراوی لقد علمت اننا خاصرت صلی اللہ علیہ کر کے انا قدارن تہنا قلنا لک مزار ہے تا تا فترت من بابا اور کولا پر یہ معزز پت پاس میں کا مزماذ نبی علیہ السلام کی خواص صورت مالی نمل الذکر صورت اللہ بار پاس چبر تو کی وہ شی ور کو ان ما کا چیز حاضر جن من ودا کور نبی علیہ السلام نے او تمنانے ذات ان دا کرش جے اگر ٹھیک برے اور عطا تنایا یاب نکایا تنایا جانوں تنایا میں جو نے کال afuera مزار میں نا چلا نہیں ہمارا اور ہم دے عالم غازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صفو ہم چہ بزمان نے اساں کو آداب کیتا ہم دراز تو کر اسوں مخاطب کیا اِلٰہ و اللہ کے بازمانی اور برطرف صلی اللہ علیہ وسلم ملا پاس وترن احتیاط اور تقوا عبد اللطیف نے عمرہ نرم غیر عبد اللطیف نے عمرہ ان دے پانی کی امید دی غداوت نہیں لدسرت دوسرہ سے خاصلہ سے بھی کہتا ہے کہ ارشیدہ مزارت منا دے انہا عموم ترقیس راہا ہے اور ابا عموم ترقیسی ذکر کرتا ہے وہ بہم غیر دا ہے اور از عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ یکونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اعضی جوید ربیلہ صلی اللہ علیہ وسلم چیئے اذا اکڑی فتی کیونے بھی حکمات سلنیر سلیلی منزی میں قول کری لم یکن علموہ، لم یکن علموہ، لم یکن عادشہ دے رکی رکی رکی